دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بیوان تمہارے لیے شوکت صدیقی دو گلا کر کے حضور بارے مت سمجھے میں کوئی بڑا احسان کیا کہنا کنہ دبان حضور واسطے کلیم اے شکر کرے دو جملے کہ دنیا عزت مل گئی صرف دو گلا کر بیٹھا کوئی جاندہ ہی نہیں جسٹس کیڑا سی کیڑا نہیں آیا کیا متعن جدوں حضور دی عزت دے کوئی کتاب لکھے گا نہ آئے گا نا اس فقیر فکیر نام ہی نال ضرور ہے مت سمجھے کہ میں کوئی بڑا بڑا کام کیتا اے شکر کرے مالک اس خدمت واسطے قبول کیتا کلیمو نجی مسیح خلیل خلی ردی رسول رسولو نبی و غنیوں علی سنا کی زبان تمہارے لیے ات مولوی کلیاں جزیاں دے چکر چ پی گیا امام احمد رضا قلم پھیر دتا اسال کل امام کل سیاد کل امارت کل قل، ولایتِ قل، خدا تے اے یہ میرے آقا دی وجہ ہے نا بھائی اتنے ڈرامے فیر نا... بھی ناڑ ہو جائے ورنہ حضور جدو غزوہ تبوب دی طرف سے شریف لے جا رہے سن تے وادی خجر تو گزرے تے میرے آقا نے فرمایا تد خلو مسا کے نلم فرمایا میں دی بستی داخل نہیں ہونا ہاں جی جی کڑیاں نچن مڑ کے پھر محفل ہو جائے یہ تو ہزور کی وجہ ہے ہاں جی ورنا تو اتنے اللہ کا عزاب نہ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس بستی بھی داخل نہ ہو بے. فرمایا ورنا جہاں آزاد انہوں نے آیا تو بھی آ جانا یہ میرے آکا خود پھر آپ نے اپنا سر اگدس ڈانپ لیا پھر ہزور اپنی سواری نز کر دتا ہتا اجاز الدی یہاں تک کہ حضور اس وادی سے گزر گئے صدیان بھی جنا اللہ تے اللہ کی نا فرمانی کی حضور نے ویکیا بعد بھی اتنے عذاب نازل ہو رہے ہیں آج تے جا کے دودھ پاؤ ہولیاں بکواس کرو پھر دسو پاکستان کیوں بنے پھر قید آزم کی قبر تے جا کے پوچھنا سر لکھا بندے کیوں مروائے یہ مڑ کے ہندوئزم پیار کرنے سن سن قومی وطن سے بنتی ہاں جی لکھا بندے کیوں تُ مروائے ستر ہزار چکے ہندو سکھ لے گئے غلام محمد بٹی کتاب لکھی اور تازہ تازہ مریا وہ پاکستان بنان والے اس بڑی عمر سے ایک سو چار سال کی عمر چ مریا انہیں کتاب لکھی دریا یار سے لے کر دریا یار تک وہ لکھا اٹھ اٹھاہٹ ہزار عورتیں چکے لے گئے بچیاں انہیں لکھیا جہاں لکھا کڑیاں مسلمان ہوتے پاکستان اور اس واسطے کہ میچ ہونا ہے بند نہیں لانت دے پہلی تے گل گل ندی بنیادار گمران پڑھنا سی چلے ہی نہیں تو پہلے جنہیں جانا سان بڑی خوشی ہوئے گی. تو مول خادم, خادم تو پہلے ضرور تو جانا لیکن ایک گل رسول نے بہ کے ہتھکڑیاں جی تیرے کولو جواب ہے مولی تو پہلے ضرور ہاں جی میں پکی گل ہاں جی میں بالکل حاضر میں اپنے پتر بھی کٹوائے ہاں جی میں اپنا گھر بھی لوٹوایا دو ہائی جیلڑی رکھا جس سی رہ سکتا ایڈ ایڈ لال میں سی بھی نہیں باروں بندہ خدمت میں جلے ہوئے جنہوں نے گل میں رہ تجو بھائی گل قیامت والے دن کرتوت میں تے حضور کیوں رو پے میری وجہ اے کدی سوچے نا بندہ تے ساری زندگی سر نہیں چک ستا گندے کام میں تے, تو کی تے تے قیامت والے دن حضور تیری تے میری وجہ تو رو پے پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہساتے جائیں گے حضور فرمان کے میرے ہوں تھی کیوں روندے ہو؟ اے گل سوچنے بعد امت ہی کدی حضور دے بارے گل کر سکنا جتنے ماں بھی نس جائے گی پیو بھی نس جائے گا یار بھی نس جان گے مت کوئی نیکی نہ مانگ لذور فرمان دن وانا اللہ سے مزا بوسو وانا قاعدوں شفیع ہو مزا یسو الامت میرے آکر فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا اور فرما قاعدوں مزا وفد فرمایا جس دن ساری دنیا اللہ دی بارگاہ چیش ہونی ازور فرماند قیادت میری ہونی جل دن لالچی بن کے نعر لبیک دا لانا نے حضور میں بھی فس گیا حضور میں بھی فس گیا کہ اج نعرے لاؤ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نم کے قیامت میں اگر مان گیا لالچی بن کے لبیک دا نعرا لایا تو کی لایا آج نعرا لا اسٹیڈیم ہلے کہ محمد اربی شہر بیٹھے میرے اکو گل ہے تاریخ محبت مستفا مولوی او بلاؤ جہا ایٹے بھی لبا ہے کہ اپنے مدرسے بھی کہ مالوی میں کراچی آیا پورٹتار نہ لیا رہے کوئی ملازم گزر سا آئی میں کہ کہلیا گرفتار میں ہونا تین میں رکھ مجھے دسو ویل چیئر کیوں نہ چلے گئے گرفتار ہو گیا گیٹ تو باہر نکلے لباگ کا نارا لایا سارے دفتر بھی چھوڑ کے باہر آ گئے ہاں جی دفتر بھی چھوڑ کے باہر کی ہوا ٹیکسی والے نسل پہ ہوا میم نع لانا دنیا بالکل نعرہ ضرور لانا اور ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا نشری تقریر لگا ہم نے اسلامی انتہا پسندی ختم کرنی ہے میں چوڑیا تو اپنا ملک چلا سانو پتا سامنے نبی لوگ پیار کرنا سانو سانس را سن پتا صاحب نے پیار کرنا کرنا کا شہر یوں یوں اسلام نہیں پھیلیا چون کے ایسے تھا تو چار اسلام نہیں پھیلیا اسلام پھیلیا جی میں گل کر یہ اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں کہا جلیا اسلام تو کسی نو چڑ دے کوئی نہیں تو بولی خادم بولی خادم بولی دل نا اس بوس دل کو تلوار نہیں چاہی نے حق دیتا ہے کہ خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کرے خالد بن ولید نو تلوار ٹوٹ گئی ہیں. خالد بن ولید ہاتھ کمی کوئی نہ آئی میں تلوار میرے کو نہیں نہ چکی جان میں رسول اللہ کی دی تلوار دی. کیوں نفی کرا جہی آدان چکی۔ پتا ہے کیوں مولوی تی پیر تلوار دی نفی کر دیں انہیں بدرج خود جانا کوئی نہیں وی ایڈ ایڈ پیٹ بڑھا کے قوم کو سٹ سٹ ہزار روپے لے کے تقریرا کرنی ہاں جی لکھ لکھ روپے لے کے وی وی قسم دے کپڑے پا کے قسم دیا پگڑیاں بن کے یہاں بدرج جانا میرے آکا مولو گھر مہینہ مہینہ اگ نہیں جلدی دسو ان مولوی کو پوچھو بھی قسم کے کھانے کھا کے چو کے ایسے تھا تو پھر چو چو ہی ہو ہے پھر پھر کر کے پھر تلوار لے کے نہیں چلے جا دکھا ہاں جی کیوں جی جے جی جہاں تریا جناب وہ, دن وہ بھی ٹھیک ہے وہ میں کہ آمد کا مقصد کیا ہے میں پڑھن لگا جی حضور نے خود بیان فرمایا میں کیوں آیا مولویا تھی حضور نے گل چڈی کوئی نہیں نہ پیرا تھی ہاں جی ساڑی ڈیوٹی تصا نہیں لائی چلا نائنہ لائی ساری ڈیوٹی چودہ سا سال رسول اللہ پہلے لا گئے تو جو میں اور کو پکریر نہیں کرنی ہاں لاہور دے سی سی پیوں کو پوچھ کے تقریر نہیں کرنی وزیر اعلیٰ کو پوچھ کے نہیں کرنی نہ وزیر اعظم کو میرے آگ کا ساری ڈیوٹی پہلے لاب ہے سنو حدیث سے پاک عبداللہ ابن مس کالم بلو اسرائی فلم نہ <حب> <تصف> جان میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے مولوی حالات دا مقابلہ نہ کر سکے نہ کر سکے میرے آقا نے فرمایا فجال فی پھر قوم توام اکو جائے ہو گیا صرف داڑیاں دے, دے فرق رہ گئے دل انہوں نے رب نے ملا دیتے دو دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل نے مولویا تانت کی مولوی فضائل دے دس دینا نبیا سا میں پتھر بھی مسجد بہ گیا مولوی ساری زندگی حالات نہیں ٹھیک میں چلا جانا نا کہ میں ساری زندگی دا کھا یار مسجد دے سپیکر نہیں اتر کہ باہر وحفل بھی کرا رہے ہو جنانیاں دیا تصویر اگلے نہیں اتروتی سین میں دے تو تصویر اگلے نہیں کدی اتر مسیحرا اتنا زلم پا دے میں ہتکڑیا تو ڈر گیا اے اے علامہ سید کفیت علی کافی دے سن کہ جنہ نے انگریزا رات استری پھیر دیتی مولانا دے جسم اتنے اٹھارہ سو ستاون نے نمک بھر دیتے انہوں نے بابا مر جائے گا رات سویرا بابا ہوا بند دتا پا وے مولانا چلے وہ انگریز فوج کمن لگ کہا بابا کی ہوئے بام بھی بکارا سردار بھی سدا دی اٹک تر جان ہے اس ماجوری کے باوجود میں کوئی نہ تھکیا لبیک لانے تھک تھے زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو لبیک دو ہزار اٹھارہ پرچی اسلام نو دے دو بس دو ہزار پرچی اسلام نو تخت لیاؤ میں کدی بھی نہیں کہ مولویاں پیرا نو لیاؤ تھی آؤ بچو تھی آؤ تو آؤ تخت اتنے آؤ اتنے حضور کا دین میں میری ڈیوٹی جی میں جھاڑو دینا میرے کو جیل سی لگ پاتا. کی کرنا مسیحی جھاڑو دینا اور نائب کہ موازے کس جرم میں آئے ہو کہ حضور کی عزت کے لیے آئے کس جرم میں آئے جیل جہاں قلم چھٹ دیتا ہے کوئی جرم ہے میں کہ جرم تو یہی ہے رکیبوں نے روپٹ لکھوائی ہے جا جا کے کہ مولی خا دے سے رسالت کا نام لیتا ہے اس کوٹ ڈویژ ایڈ ایڈ لال بیگ سن میں سونے لگا نا تو میں کیا صحابہ کر دریاو سمندر میرے جو کتا لال بیگا گل کر سکتا صحابہ سمندر وہ تو وڈے ہیں نا جی وہ تودر راہ دے ہوئے پار جانا کیوں جی اس شہر جاننا کون آؤ میں سدیا بعد میرے جہاں کتا لال بیگن گل کر میں سو لگا تو بڑے بڑے لال بیگ میں چڑھاؤ میں میں سویر اٹھیا کونے چ لگے ہوئے زبان ہار نال بیچارے کہہ رہے سن جناب جنہوں کا نام لیا اصنے میرے منہ چڑھے ہو نہ کونے چ لگے رہتے جلے کتے بھی حضور کا نام سن کے بندے پتر بن خلونے اور دسو کیسلمان حضور کی گل آئے اگر مگر کرتے ہیں باتیں کتا ہو گیا ہلکا کتا ہو کر رہا عیسائی کہ جلے کتے کو بچا کرا تا کتا اور ٹرمپ ہو اور تصویر کتے ہوئے حضور کے خاق بنا ہو سڈے خاقے بناؤ اور سانو گاڑا کڈو اور سڈے پیو نو گارا کٹو ساری ماوے نو گارا کٹو سڈیاں استعاب برو سارا مٹ جان لیکن یاد رکھنا گور عزت نہیں فکال زمین ہو اور کہنے لگا، کافر یا کلبو کہ پنا لینا جلا کہا کافر کافر امام کہ فو کلب یاد کتا مجھے دوڑ لا دی یار جنہوں نے توں نہ لیا میں جاننا ادھر جلے کتے بھی اٹھ کے دور درام لو جی میں آخری گل کر کے میری گفتگو ختم تاریخ محبت مستفا ہے اس مولوی نو بلاؤ حضور گل بھی انجے کرے جیل اونجے کرے اسلام آباد بھی انجے کرے توجہ اپنے مدرسے بھی انجے کرے اپنی مسیحت بھی انجے کرے میں اے جی جی تقریر ات کرنا مسیت بھی انجے کرنا اے نہیں میں تو آڑے سامنے آ کے بڑا فن خان بہنا عامکبال مسیح ویکی صاحب اگر مگر کر رہے اقبال ویک بڑے فانوس لگے بڑی قالینا سنگے مرمر اقبال پھر کھڑا ہو گیا مولانا نو کہ میری نگاہ کمال لے ہنر کو کیا دیکھے میں مگر بھی مگر کر میں کالین تے آیا نہیں سی. اگلا فتوا میرے تے نہیں لاہور اقبال کر میں تے کچھ بھی نہیں کردہ جی اقبال گلا کردہ ہاں جی اقبال نو نصاب کڈیا پورے کلام جک شیر نہیں دکھا سکے اقبال کہنا کہ میں سیکولر ہوں اقبال کہنا نا, نا, نا, نا با خدا با خدا در پردہ گویم گویم یا رسول اللہ تو پیدا ایمان. یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا اقبال سامنے سامنے <تصفح> جی؟ جی. با اک ویسے پورا کلچر رکھے دے. رکھو نا صرف اقبال اتنے میں جد نو نومبر نو اقبال دی قبر تے جی نا چھٹی منسوخ کی اقبال نہ کی دشمنی نا دی. ممتاز کادری نہ تو دشمنی ہوئی توجہ بھائی بات سن. ممتاز جاتا دشمنی ہوئی اقبال کی دشمنی چاہتے ہیں لبرل ایک شیر اقبال کا جی دین تو ہٹ کے اقبال گل بالکل میں کلام اقبال دا حافظ ہاں جی نو نومبر نو میں اقبال دی قبر تازر ہوا اتنا ہی دور سی جتنا بیٹھے نے ناط خان جہاں جی اتنی دور اقبال دی قبر سی میں ہی ممتاز نہ ہو کی کیوں مجرم اے میرا سوال اقبال سی؟ تو تے قائد آزم دون کھڑے ہوئے وہ مقدمہ لڑن آیا تھی فائل چکی. تو علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی دی قبر چتر اتر کے پیر پھر بار چھال مار کے پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ لبیا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترخان دا خطر بازی کرے لے گیا اے میں سوال کیتا اقبال کول میرا اج وی سوال اقبال کول کہ دس یار تو علم الدین نا کھڑے ہو کہ انگریزاں دا دور ہووے تے تو دہشت گرد نہ بنو ہووے ملک پاکستان تے اسی ممتاز نا کھڑ کے کیوں دہشت گرد بن گئے سال بعد علم الدین دا آزادی ہومتاز کا رستے چیز نو نپ لیا کسی نو میری پوری مسجد کا محاصرہ کر دیتا دیا آپ ارس پر نہیں جا سکتے دسو سال بعد اگریزا بھی علم نا ویر مکا دیتا اے دسو یار مسلمان ہو کے اج بھی ممتاز نے نا دا ویر نہیں مکیا ہاں جی نہیں بھائی کچھ بھی توجہ جب تک سورج چاند رہ رہے گا پاکستان کا مطلب کیا بوجھ آنی سو سینتالیس بوجھ پی ہے پاکستان بن گیا نعرہ بند کر اللہ کا نعرہ لاؤ دیاں کوٹھیاں تک نہیں جائے کہ نہیں پاکستان لبرلزم کے لیے نہیں بنا پاکستان حضور کے دین کے لیے بنا پاکستان کا مطلب کیا مطلب پاکستان کا مطلب کیا دستورے ریاست کیا ہوگا دستورے ریاست کیا ہوگا دستورے ریاست کیا ہوگا کا مطلب کیا؟ اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ ریاست کیا ہوگا؟ لو جی پاک صرف میں پڑھنی تشریف جی میں تشریف, تشریف دی کم از کم پانچ گھنٹے چاہیے میں صرف برکت بس بس گل ختم ہو گل اتنی کرنی سی حضور نال پیار کرنا ایک گل ضرور یاد رکھنا ہے جس, جس طرف بھی جاؤ گے نہ دنیا میں حضور کی وجہ توڑی قبر جو آخری سوال حضور دے بارے جی جی قیامت والے دن بھی پیاس لگی تو ہوگئے کوسر تو حضور فرما میں خود کھڑا ہونا ہے حضور فرما پل پولیس رات بھی میں کھڑا ہونا ہے جیب ناما مال تول جتو بھی تو جمع تفریق کر کے جائے گا نہ اگے حضور ہی نو یہ گل یاد رکھ ایڈی ایڈی زمان باہر نکلی ہوئی تو حضور پانی لے کے کھڑے ہوئے یار کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دن تا یار بڑا سنجیدہ آدمی سی تو تا انگوٹھے چومن لگے دلیل کی صاحب نے اگوٹے چومے میں جی پیشاب پی گئے نہ انگوٹھے نہیں سن چومنے چلے مولوی کہ مولوی جنہ کو پنج فٹ تو مولوی تو بدبو آئے مولوی تو مراد لمایا لے سنت نہیں وہی مولوی مراد میرے ہاں جی جنا تو پانچ پانچ فٹ تو بدبو آوے او مولوی حضور بارے گل کرنے تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم تیرا احمد ہر نبی ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش آزم یوسر وبیلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا وسنی اسی نام سے ہر مصیبت تلی اور سباہ ہے مجھے سر سرے دشتے تیما اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تاریخ محبت مصطفیٰ لکھا روپے لائے اپنی جیبے چلائے مقصد کے لئے تمنا ہے فرما یہ روزِ معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی جلی بس اتنی بات حضورﷺ نال پیار کرنا بغیر سوچ سمجھے حضورﷺ نال پیار کرنا ہے جی حضرت میں عمارہ دعویٰ کیا بڑا لمبا ہے مسلمان خواتین بھی جلوہ گرن کہ میں انہاں واسطے سنا لگا تو آڑا کردار بڑا ہڑا ہے تو کتنے کپڑے قبرش, کپڑے تو نا آج لے ان کی پانچ دوپٹے پا کے جانے کبر پا کے جانے اتنا وزنی نہیں ہو گیا تے بہ کے قرآن کی محسوس کے خلاف بول دیو ہمیں کہتی ہمیں ثابت کرنا پڑے گا دوپٹے سے مسلمان ہونا نا نا دی بیٹی ہے نہیں مسلمانہ دیا دیا میں اچھل پہ یہ کیا بات ہوئی دوپٹے کے 5 نمبر دوپٹے کے تو سو نمبر تینوں کی نے کیا پانچ نمبر تو تج نمبر سے پریشان ہو گئی سن سو نمبر کم سورہ نور کی محت پڑن لگا كل ممننا د من نار خزن فروج هنن واللا ينا يننا نا ال زار من ظال دربنا بخمري هن الج ب واللا يدنا ين الل عليه لت اب ب بلت او بنا ابنااء لت خ என்ன بن خ هن او ب خ لص مل ايمان نا طينلي بت من ال اللہ یہ اگر تمے خلاد انہاں نہ بیٹے شہید ہو گئے جنگ خندق پورا لباس پا کے آئیے اپنے بیٹے دی لاش اتنے روئی نہلمک کٹ کے پٹیا پتر مروا چھوٹے نکلیاں اپنے پتر دی تے پورا پردہ کر کے جی؟ شہید ہوا پردہ کر دیا ایڈا آپ نے بڑی تاریخی گل کی آپ نے فرمایا میرے ماہ دے ہو میں پتر کھویا شرما یاد نہیں علامہ اقبال کلندر لاہوری جدو حاتم تائی دی بیٹی ننگے سر حضور دے سامنے آئی حضور نے کافر جد حافر چلیے تینو کی پتہ ہے قیامت والے دن بھی حضرت تو آ جوں پولیس رات گیا نا تو آواز آئے گی نگاہ نیچیاں کرو محمد عربی کی بیٹی گزرنے والی مسلمانہ دیا بیٹیاں تے, تے بہنا انہاں کی قیادت جنت جانا جی نے انہاں سر قیادت جدو جنت وال چلن گیا جی سئدا نے مڑ کے پوچھ لیا نہیں دین اتنا وزنی بن گیا دوپٹہ بھی نہ کر سکیو مسلمانہ دیا دیاں اس دن جی سد ادھر سامنے شرمندہ وہ تے کریم خاندان ہے وہ لے جان گے لیکن وہ شرمندگی تے ہوئے گی نہ مڑ کے پوچھ لیا کہ میرا دوپٹا تو چند سورج بھی نے ویکیا تو تُن کی فرد رہی اس واسطے مسلمانوں دیا دیاں دیا لو جی امے دی گل امے عامر کی میں امیں دی دیب لم ہاں جی امے عامر حضور سے حملہ ہویا میدان ہو چمیں ام عامر چلیاں حضور کا نام سن کے صحابہ کو پو پوچھا ما فلا رسول اللہ دسو جی حضور تک کی حال ہے اور میں حضور ٹھیک ہوں ابا جی شہید ہو گئے فرمایا میں ابے کو چھوڑو حضور کی لاتا ہے حضور تو ٹھیک ہے پھر آگے چلیاں ما فا رسول اللہ دسو جی حضور کی حال ہے میں حضور تو ٹھیک ہے آپ کے شوہر شہید ہو گئے میں شوہر کی بات نہ میں نے جو پوچھا وہ بتاؤ پھر اگے چل گیا پھر پوچھا ماں فال رسول اللہ کہ حضور تو ٹھیک ہے آپ کے بیٹا بھی شہید ہو گیا اور میں بیٹے کی بات میں نے نہیں پوچھی حضور بتاؤ کہا حضور ٹھیک ہے پھر آگے بڑی رسول اللہ کہا حضور ٹھیک ہے آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے اسلام دی خاطر چونڈی بھی نہ پوے بندہ ایمیں گلے کردہ رہے اصل پتر دے تین جلے ہوئے اسلام نے اصل تو گھروں کوئی نہ نکلے ابھی بدر لڑکے آئے اسلام تو گلے کرنا بہ کے اسلام پر تبصرے ہوتے ہیں لوگ جدو حضور سامنے مسلمان اے بیٹیاں فاخذت بناحیت بناحی سوبی حضور دا داما نے کرم پکڑا رض کی راستے پتا چل چکیا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن کلو کل مصیبت ان جلل آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی آپ بھی موجود ح رکھوزور رکھو میں دو پترن, او بھی میں جان جوگی نہیں آندیاں ہاں آن جی وہ تو گھر ہی سنس دو لے گئے ہاں جی تے میں اپنے پتر یہ حضور دے دین مرنا آیا ہونا کدی بھی میں سب زیادہ نہیں بنان د کے ہاں جی بالکل گل ایک بالکل حضور نال پیار کرنا اے واہ پیار کرنا سا دی چادر تیرکا حضوریا دی دی بیٹیاں انہوں نے شرمو آزاد